بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي كل وجهه هو مولاها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير سبحان عیسائی مبارکہ میں اور اس اگلیاتی مبارکہ میں یہ تقریباً پورا رقو تحویل مسئلے پر ہی بیان ہوا ہے چونکہ یہودی اعتراض کر رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ پر کہ یہ تم کیا کرتے ہو کبھی ادھر مو کر لیتے ہو کبھی ادھر کر لیتے ہو حالانکہ ان کی جو کتاب تھی اس کے اندر کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر سمجھتی ہوں خاتم النبیین ہے تو خاتم کی جہاں علامات لکھی ہوئی تھی وہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ قبلہ کعبہ ہوگا تو یعنی کہ وہی دائمی طور پر قبلہ رہے گا کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس شریف جو ہے وہ قبلہ رہے گا لیکن وہ پھر بھی اچھا اگر قبلہ تبدیل ہو گیا ہے پھر بھی انہیں مسئلہ ہو رہا ہے اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو پھر انہوں نے کتابیں اٹھا کے لوگوں کو دکھانا تھا دیکھو جی ہماری کتاب میں تو خاطم النبی جین کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا تو اب یہ تو ان کا تو قبلہ وہ کابہ نہیں ہے ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے لہذا یہ سچی نہیں جی تو اس طرح کی باتیں یہ ان کی طرف سے یہ کر بھی رہے تھے آگے ہونی بھی تھی تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جیسے یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مستقل امت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں تو ان کا قبلہ بھی الگ ہے نصارہ جو ہیں وہ بھی خود کو مستقل امت سمجھتے ہیں ان کا قبلہ بھی الگ ہے جی ایک سخرہ بیت المقدس کو کہتے ہیں سخرہ بیت المقدس شریف جو ہے اور دوسرے جو ہیں وہ اس کی شرقی جانب مسجد اقسا کی بیت المقدس کی شرقی جانب کو قبلہ سمجھتے ہیں تو فرمایا و تعالیٰ نے کہ تم پھر تمہارے الگ الگ قبلے ہوں تم مصطفیٰ کریم علیہ الساۃۃۃسلام کی جو امت ہے یہ امت بھی تو مستقل جماعت ہے یہ بھی تو مستقل امت ہے نا ان کا لہجہ قبلہ بن گیا ہے تو اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے لیکن ان کو الگ ایک سمت دے دی گئی ہے کہ اسی کی طرف منہ کر کے رب تبارک و تعالی کی عبادت کریں تو اس میں اعتراض والی کون بات ہے اسی اسی بات کا جواب دیتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والکل وجهۃ هو موللیھا فرمایا, فرمایا کہ ہر ایک کی جہت ہے ہر ایک کی ایک جهت ہے ایک سمت ہے موللیھا وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے فاستبقل خیرات یہاں فاستبقل خیرات کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان کو باسمباسہ چھوڑ کر کے کرنے کے کام کا حکم دیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات اور کتنا اہم مسئلہ ہے کہ قبلہ بننے کا بیت المقدس کو چھوڑنے کا یہودی ہر طرف سے اعتراض کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا جو نسل یعنی کسی حکم کو رفتبارک و تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے وہ یہ پہلا حکم ہے اور اتنے سارے اعتراضات مشرقوں کی طرف سے الگ ہو رہے ہیں مدینہ کے مناسب چی میاں علیحدہ کر رہے ہیں اور ادھر سے یہودی جو ہیں وہ اپنی علیحدہ معاملات لیے کھڑے ہیں رب تبارک وطالعہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پتہ کیا فرمایا میں قبلہ تمہارا کابا بن گیا وہ سمت بنائی ہے عبادت کی تو پھر تم عبادت کرو تم کیا کرو عبادت کرو یہ عباس مباحثے چھوڑ دو تر کر دو اسے کو خیرات اب تم نے نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ لگانا ہے یہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے یہ کام ہے تمہارا کرنے کا وہ نہیں ہے باس مباحثے میں نہیں پڑھنا تم نے وہ تو وقت کا ضیاع ہے وقت ضائع ہو جائے گا تمہارا زیا ہوگا تمہارا نقصان ہو جائے گا تمہارا جی, جی؟, جی؟ یہ ہے منہج قرآن کا اہل اسلام کے متعلق اہل ایمان کے متعلق کہ بندہ کرنے والا کام کرے آج وہ کام وہ تقریریں ہماری وہ ہمارا زور وہ کتابیں چھاپنا وہ بعض مباحثے کرنا یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کرنے کے ہیں ہی نہیں کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ, بھی. مسئلہ بھی. ایسے ایسے مسئلے لے کے بے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نہیں سمجھ نہیں آتی یہ کریں گے کیا آگے اللہ تبارک فرمائی ہے تعالیٰ میں الجھنے نہیں دیتا کہ تم الجھنے شروع کر دو جی ان کے ساتھ نہ نہ میں کعبہ تبدیل ہو گیا تمہیں سمت مل گئی فصل بالکل خیرات تم اب کرو بس تمہارا مقابلہ یہ نہیں جو تم کر رہے ہو یہ محبوب کے صحابہ کی تربیت رب ہے کے مارا تمہارا کام یہ ہے تم آپس میں مقابلہ کرو نیکیوں میں آگے بڑھنے میں یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ باسن باسا کر کے بیٹھ جاؤ وہ نہیں جی چونکہ ایسے قبل تھا تو ویسے قبل تھا تو یہ ہے تو وہ ہے نا نا جواب میں نے دے دیے بس وہی کافی ہے تم کن سمجھ آیا مسئلہ ہاں اگر کیا فرمایا رب تبارک و تعالی نے اینا ما تکونوا یاتبکم اللہ جميعا میں تم یہ باسو میں الجھتے رہو گے یہ فضول باسو میں فضول معاملات میں پڑے رہو رہ گے تو یاتبکم اللہ جميعا زیاد رکھو جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں جمع کر کے اپنی بارگاہ میں لائے گا۔ یہ وحی سنائی جا رہی ہے ان کو جو فضول باسو میں الجھتے رہتے ہیں ایسے مناظر ہو رہے ہیں کس بات پہ بغیر کسی بات کے مناظرہ ہو رہا, ہو رہا. بغیر کسی بات کے مناظرہ ہو رہا ہے ایسے مولوی الج رہے ہیں. رات دن خدا کے لیے ان کی بارگاہ میں عرض ہے. بڑے ہیں ہمارے ارض کرتے ہم ان کی بارگاہ میں خدا کے لیے بعض آ جائیں ان معاملات میں نہ پڑے یہ آپ کو نہیں پتا آپ کو کتنا پیچھے لے کے جا رہی یہ چیزیں یار کاش کے ایک ترازو رکھ لیں <سلام> رات دن کے جو کام کرتے نا ان اعمال کو اپنے کاموں کو ہمارے جو لوگ کر رہے ہیں ان, ان کاموں کو اپنی تکڑی میں اپنے ترازو میں تول کے دیکھیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں رات دن جو کوشش کر رہا ہوں اس کا میرے دین کو کیا فائدہ ہے یہ غور کریں اور اس طرح ہماری عوام جو ہے وہ جن باتوں میں الجھی ہوئی ہے یہ بھی ذرا غور کر لیں جن کاموں میں میں الجھی ہوئی ہوں میں جن مسائل کو جناب رات دن بہمی مباحثے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا کے بیٹھی ہوں آیا کہ اس سے میرے دین کو کیا فائدہ ہے میری آخت کو کیا فائدہ ہے پھستا بالکل خیرات کا حکم تھا میں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم تھا ہیں مقابلہ کس چیز میں تھا نیکیوں میں تھا ہمار تبارک و تعالی اگر یہ نہیں ہوگا تمہاری طرف سے تو اللہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے لائے گا پھر اپنی بار کا ہمیں والے دن اللہ, قدیر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہاں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں چھوڑ دے جن میں آج تم پڑے ہوئے ہو نا یہ میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں جن میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں نا یہ آگے مزید جا کے بات کھلے گی ان شاء اللہ دیکھیں گے فول و جا کے شطر المسد الحرام میں جب آپ یہاں سے باہر نکلیں فول و جا کر شطر المسد الحرام تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی رکھیں شہر کے کی اندر کیونکہ اس وقت حضر میں تھے کہاں تھے حضر, حضر, حضر, حضر میں تھے تو یہاں پہ سفر کا حکم بھی بیان کر دیا کوئی یہ نہ کہے کہ جناب صرف حضر میں ہی شہر میں رہ کر ہی منہ قبل کی, کی طرف کرنا ہے شہر سے باہر نکل جائے تو پھر منہ قبل کی, کی طرف کرنے کی جو پابندی ہے وہ نہیں رہے گی میں نانا نا شہر میں بھی تم نے منہ قبل کی, کی طرف کرنا ہے شہر سے باہر نکل جاؤ تب بھی منہ تم نے قبلے کی, کی طرف ہی کرنا ہے جی آگے فرمایا وہ ان الحق رب کا جیسے پہلے فرمایا تھا الحق رب کا قبلے کی تبدیلی کا جو حکم تھا میں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, سے کہ تم نے حضر میں نماز کعبے کی, کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے یہاں بھی رب تبارک کو نے وہی فرمایا سفر کا جب حکم بیان کیا وہ بھی یہی بیان کیا میں ان الحق میں رب کا یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی کہ حضر میں منہ کعبے کی طرف کرنا ہے یہ بھی حکم رب کی طرف سے ہے سفر میں منہ کعبے کرنا ہے یہ بھی حکم رب تبارک کی طرف سے ہے ہے اور کیونکہ ممکن بندہ جب سفر میں جاتا ہے نا بہت ساری چیزیں بندے سے جو عبادت کر رہا ہوتا ہے معاملات ہوتے ہیں وہ سفر میں جا کے چھوٹ جاتے ہیں اسے ہوتا نہیں ہوتا بہت سارے وظائف بندے کے چھوٹ جاتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت بھی آدھی کر دی ہے چار رکھتے ہیں تو میں دو پڑھ لیں چار ہیں تو کتنی پڑھ لیں دو پڑھ لیں اسی طرح کر کے بندہ سفر میں جا رہا ہے اور سفر میں سفر شروع کر چکا ہے ساری کا وقت ہو گیا تو میں روزہ بھی معاف ہے اجازت ہے اسے روزہ چھوڑنے کی بعد میں آ کے جب اپنے گھر میں پہنچ جائے تو پھر روزہ رکھ لے بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جس طرح کر کے نماز آدھی ہوگی باقی ساری چیزیں آدھی ہو گئیں رفتار کو تعالیٰ کے جو فرائض تھے ممکن ہے کہ سفر کے اندر بھی یہ حکم نہ رہے کہ منہ کعبے کی طرف کر رہے ہیں رفت بار کو تعالیٰ نے کعبے کی طرف کرنا ہے ہاں ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ بلا کس طرف ہے تو میں پھر تم پر تنگی کوئی نہیں جس طرف تمہارا ذہن جمے نا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو نماز ہو جائے گی اندازہ لگا ہے کریم کا کرم کے نہیں کریم کا کرم اتنا اتنا بڑا یار کہتے دین دین پہ چل کون سکتا ہے میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ ہوا رب فرمایا کہ میں نے تم پر ایسے آسان احکام نازل کیے ہیں اور تو کہے رب نے وہ حکم دیا بندہ چل ہی نہیں سکتا <تصفح> کتنا بڑا بے دین ہے یار تو بھی تیری سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں رب فرمایا کہ میں نے آسان احکامات دیے ہیں تمہیں ہیں تمہارے لیے آسانی والے کھڑا ہو کے نماز پڑھتے پر کیا فرض ہے ہیں اچھا وہ اس بندے کو بھی نماز پڑھنی مشکل لگ رہی ہوتی جو 3 گھنٹے جم میں وہ اونچی نیچی چھلانگ لگاتا رہتا ہے اڑتی سی چھلانگ لگانے والا جم کے اندر 3 گھنٹے پورے وہ بھی کہتا ہے یار نماز تو بڑا اک ہے بتائیں, بھئی بتائیں بھائی وہ مشکل کام ہے یا نماز مشکل کام ہے تین گھنٹے بندہ الٹا لٹکا ہی رہے ٹانگیں الٹی سیدھی پھلاتا رہے وہ آسان ہے نماز مشکل کام ہے نماز پڑھ کون سکتا بڑا یہ بھی تو میں نے کہا وہ جو کہتے نا من ہرامی کہ ہوئی تھی ڈھیر Sein, اندر بندے کی طبیعت خراب ہونا تو پھر جو نیت بد بد ہو جائے بندے کی تو پھر جو مرضی نکالتا رہے بندہ جتنے آسان احکامات میں کہتا ہوں قسم خدا کی ربت بار بتانا ہیں پوری کائنات میں کسی کے نہیں پوری کائنات میں کسی کے نہیں یہاں عذر شری کی وجہ سے عورت جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہی ہے اس کا سالن جلنے لگا ہے نماز توڑنے کی اجازت یہاں آپ سگنل توڑ سکتے ہیں آپ کو کہے کہ جی آپ کو کسی کو پیشاب زور سے آیا تو آپ سگنل توڑ سکتے ہیں بعد میں کھڑوں کے ورڈن کو ہے مجھے پیشاب زور سے آیا وہ تھا میں نے اس لیے توڑا ہے اس نے کہا تو توڑا بعد میں پہلے جیب سے بٹوا نکالنا پانچ سو نکال کے رکھے اب تو خیر سے وہ چلان کے پیسے بھی بڑھ گئے زیادہ ہو گئے اب تو کسی کو جلدی پیشاب بھی نہیں آتا وہاں کھڑے ہوئے یہ زہری بات ہے پانچ سو کا پڑے گا اس نے کہا فلاں جگہ پیشاب کیا دس روپئے کا پڑا فلاں پانچ روپے کا پڑا یہاں پانچ کا پڑا یہ ہزار روپے کا پڑا تو بھائی نہیں میں حقیقت کہتا ہوں اچھا لوگوں کو یہ آسان لگتا ہے تین گھنٹے باہر کھڑے رہیں گے بینک کے باہر بل جمع کروانے کے لیے بالکل کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہیں سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے آسان ہے کیا ہے آسان لگتا ہے لیکن رب تبارک بتا کی بارگاہ کے اندر نیچے کلنگ بچے ہوں اوپر چھت ہو اے سی چل رہا ہو ٹھنڈی مسجد دو یہ بندہ پڑھ کون سکتا نماز والا بندہ کون عمل کر سکتا ہے دین پر نعوذ باللہ منظالک یہ خود بھی بندہ دین سے دور ہوتا ہے ایسا بندہ اور رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس بندے سے دین پر عمل کی تحفیق بھی چھین لیتے ہیں وہ پھر لوگوں کو بھی دور کرتا رہتا ہے ایسا منحوس ہو جاتا ہے جو بھی اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی کہتا ہے ہاں یار دین پر چلنا تو بڑا مشکل کام ہے لہذا چھوڑی دو دین کو دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاہ وَا تو یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ مسجد نظر آ جائے کہیں دور دراز تو بندہ مسجد کو دیکھ کے وہاں کا مقامی بندہ دکھ جائے تو بندہ اس سے پوچھ لیتا ہے کہ ہاں بھائی کمرہ کس طرف ہے اگر مسجد بھی نظر نہ آئے وہاں کا مقامی بندہ بھی نظر نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے بھائی میں اپنے ذہن پہ زور دے اچھا نماز میں ہی کھڑا ہے نماز میں ہی اس نے سوچا تھا کہ اس طرف ہے اس نے ادھر من کر کے نماز شروع کر دی نماز میں ہی ذہن میں آ گیا کہ نہیں جی کی اس طرف ہے تو اس پہ واجب ہے کہ نماز میں ہی گھوم جائے یہ نہیں کہا کہ پچھلی ٹوٹ گئی فاسد گئی تیری نا نا نا نا رب تبارک طرح محنت ضائع نہیں کرتا ہے یہ آپ کے امتحانات ہیں آپ جائیں جی بچہ سوال کی جگہ دوسرا سوال دوسرے کوئی جواب اور لکھائے تو بعد میں کہے جی قبول کر لیں وہ قدر یہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ نماز پڑھ رہا تھا ایک ہرکت پڑی تھی ذہن میں قبلہ ادھر ہے گھوم جا اچھا ادھر ایک حرکت پڑی تھی واجب چار رکھتے ہیں چار طرف منہ کر کے اس نے پڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا دین بڑا ہی آسان ہے میں نے تیری عبادت قبول کر لی ہے اللہ اکبر یہ بھی زین میرے جو بندہ کہتا ہے پہ, دین پہ بندہ چل ہی نہیں سکتا دین کے احکامات بڑے مشکل ہیں تو بندہ مسلمان نہیں ہے مسلمان ہے نہیں ہے رب کے قرآن کا منکر ہے قرآن رب کے قرآن کو ایبدار کر رہا ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام وہ دین لائے ہیں جس پر کوئی چل ہی نہیں سکتا بناز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاہ جی. وَمِن خراجت المسجد الحرام اور جب آپ کسی بھی جگہ سے نکلیں تو اپنا منہ جو ہے مسجد حرام کی طرف رکھیں وہ تم فول وجوہ کم چھترا اور تم جہاں بھی ہو اپنا منہ قبل کی, کی طرف رکھو تکرار آ رہا ہے پہلے یہ دیکھیں یہ نیچے آپ. ایک سو انچاس میں و من خراجت شتر المسجد الحرام. جب یہاں سے نکلو تو منہ کا مسجد حرام کی طرف رکھو آگے پھر فرمایا ما کم ہیں اور جب یہاں سے نکلو تو منہ اپنا کملے کی, کی طرف رکھو یہ تیسری جگہ پھر فرمایا کہ جب سما کن تم اور تم جہاں بھی ہو منہ کملے کی, کی طرف رکھو سمجھ آیا ایک ہی حکم تین بار آ رہا ہے تین بار آ رہا ہے یہ بڑی بات قابل غور ہے تو یہ ایک ہی بات کو تین بار کرنا اس کا سبب کیا ہے اس کے علماء نے کئی جواب دیے ایک جواب جو علماء نے دیا وہ یہ ہے کہ پہلی بار جو رفت بارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے منہ قبل کی طرف رکھنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ شہر کے اندر حرم میں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں حرم میں رہتے ہیں یعنی ساک حرم کے لیے پہلا حکم اور دوسرا حکم جو ہے وہ ساک نانے جزیرت العرب کے لیے کہ فما کے صرف حرم والے ہی کعبے کی طرف منہ نہ کریں بلکہ پورے عرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ منہ کابے کی طرف ہی رکھیں یہ بیان کر دیا اب تیسری بار جب تمارک نے تم جہاں بھی ہو منہ اپنا کعبے کی طرف رکھو اس اندر پوری کائنات کے لوگوں کو حکم ہو گیا تو میں یہ نہیں کہ صرف عرب والے اور جناب عرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں منہ کابے کی طرف کریں گے نا نا نہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں اپنا منقابے کی طرف کریں گے سبحان ٹھیک ہے جی اچھا دوسرا جواب دوسرا جو اس کا یہ ہے کہ پہلی پہلی بار جو حکم آیا کہ تم نے منہ کابل کی طرف کرنا ہے اس میں ہے تعمیم احوال جو بھی حال ہو تمہارا سفر والا ہو حضر والا ہو بیماری والا ہو جس طرح کا بھی حال ہو تمہارا منہ تم نے کتنا رکھنا ہے کابل کی طرف رکھنا ہے پہلی پہلی بار کا معاملہ ایسا ہوا دوسری بار تعمیم امکنہ کے لیے جس مکان میں تم مرضی ہو جس مکان میں جگہ جو بھی ہو منہ کابل کی طرف ہونا چاہیے تمہارا جگہ جو بھی ہو اس میں مکان کی تعمیم کر دی اور تیسری بار جو فرمایا تو وہ ہے تعمیم میں کے لیے زمانوں کی تعمیم ہو گئی یہ نہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام کے دور کے صحابہ کے دور کے تابعین کے دور کے طب کے دور کے لوگ جو ہیں وہ تو منہ ادھر کریں بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہے وہ جدھر مرضی منہ کر لیں سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر جائے تو وہ بجائے جناب مغرب کی طرف منہ کرنے کے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں یہ ان کے لیے آسانی ہوگی نہ ہر زمانے کے لوگ ہر جگہ کے لوگ اور ہر طرح کی حالت کے لوگ ہر طرح کے بندے کو حکم یہی ہے کہ اپنا کی طرف ہی رکھیں ابنا مو کعبے کی طرف رکھے ہاں یہاں پہ ضمن نے ایک مسئلہ بیان کر دوں آپ حالت سفر میں ہیں جی اور, اور حالات ٹھیک ہیں بالکل حالات ٹھیک ہیں اور آپ گاڑی پہ شہر میں جا رہے ہیں تو آپ پر شہر میں تو آپ نے نماز اتر کے ہی پڑھنی ہے شہر میں نماز کی اتر کی پڑھنی ہے چاہے نفلی کیوں نہ ہوں؟, نفل نفل ہوں اچھا آپ شہر سے باہر ہیں تو آپ جو ہے نماز فرض اور واجب کے لیے باز فرض باز اور باز واجب باز باز کے لیے باز آپ گاڑی سے اتریں گے اگر گاڑی سے اترنے کی کوئی صورت نہیں ہے جیسے آپ ٹرین میں تو آپ اس وقت منہ کابے کی طرف کریں گے فرضوں میں اور وطروں میں فرضوں میں اور وطروں میں منہ کابے کی طرف کریں گے اور فرض اور وطر کے علاوہ نوافل جو ہیں وہ آپ یعنی کہ خوف کی صورت ہو امن کی صورت ہو جو بھی صورت ہو آپ سواری پر بیٹھے ہیں سواری کا منہ جدھر بھی جا رہا ہے آپ نفر پڑ لیں آپ کے اجازت ہے ٹھیک گئے جی نفر پڑھنے کے لیے اتنی پابندی نہیں ہے وہ جس طرف آپ کا منہ مرضی ہو آکر صحم کے صحابہ سابق مرضوان سواری پر ہوتے تھے فرض اور وطر کے لیے واجبات کے لیے آپ نیچے اترتے تھے باقی نماز ساری یہ سنتے جتنی بھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے بیٹھ کے وہاں ہیں جی اگر گاڑی ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ قیام بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ وہاں پہ, پہ پورا رکوع سیدہ کر سکتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھے جی ٹرین جو ہے ٹرین میں صورت نکل سکتی ہے کہ بندہ منقابے کی طرف کر لے اور کھڑا ہو کے بھی لیکن ٹرین میں یہ بابا جو ہے نا بوڑھا بندہ وہ خیال کرے یہ نہ ہو کہ وہ نماز پڑھنے لگے اثر کی اور اپنا جنازہ ہو رہا ہو بندہ گھوم جاتا ہے نا اس میں بوڑھا بندہ ہو وہ چکر آ جائے اسے مارے ٹکر کسی کو نیچے جا پڑے دروازے سے تو ایسی صورت نہ ہو جوان بندہ ہو وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے بوڑھا بندہ ہے کانپتا ہے وہ تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ فرض بھی بیٹھ کے پڑے فرض بھی بیٹھ کے پڑے اور اس طرح کر کے جہاز میں ہیں سبحان اللہ امام اعظم ابو ونیفا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ بندہ نہ زمین پہ ہو نہ آسمان میں ہو تو وہ نماز کیسے پڑے انہوں نے فرمایا ہو گئی ہے انہوں نے کہ ہوئی تو نہیں ہے انہوں نے جب ہوگی تو پوچھنا جب ہوگی تو پوچھنا اندازہ لگائے امام ابو ونیفا اس وقت مسئلہ حل کر کے گئے لیکن آج آ کے یہ جہاز والا مسئلہ تو اب نہیں کہلا نا ہوائی جہاز والا اس سے پہلے تو ایسی سرود ہی نہیں تھی کہ بندہ جناب فضا میں مولک ہے وہاں وہ پہ نماز کا وقت آ گیا ہے یہ اب وہ ہے نا پانچ پانچ گھنٹے دس دس گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے تک ہوا فلائٹ جو ہے وہ اڑی اڑی جا رہی ہے اڑی جا رہی ہے سہاری بات ہے چودہ گھنٹے میں کتنی نمازیں آ جائیں گی ایسے تو نہیں ہے کہ چودہ گھنٹے میں کوئی نماز ہی نہ آئے بعض یہ پانچ چھ گھنٹوں میں تین تین نمازیں آ جاتی ہیں گٹھی. چار پانچ گھنٹے میں تین تین نمازیں آ جاتی ہیں تو اس طرح کر کے رفتار کو تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی میں بھی ہوا میں جہاز میں ہے تو بھی نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی کئی سارے بیچارے کہتے ہیں جہاز میں نماز نہیں ہوتی ہاں جی وہاں بھی بیت الخلاء وہاں ٹٹی کر لیتے ہو تم باقی سارے معاملات روٹی بھی کھا لیتے ہو نہیں کرتے سارے کام کرتے ہیں رب تمبارک مطالعہ کی نماز کیوں نہیں اگر تمہارے نزدیک تم کہتے ہو کہ جہاز کو استقرار نہیں ہے ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے تو جہاں پہ نماز پڑھنی ہے اس کا اس جگہ کا یعنی کہ اس میں ٹھہراؤ ہونا ضروری ہے تو پھر آپ بھی کم از کم جتنا آپ سے ادا ہو سکتا ہے فرض پڑھ لیں کہیں مولا جیسی ادا ہو سکتی تھی وہ میں نے کر لی ہے اگر میری زندگی رہی میں بچ گیا جہاز جو ہے اس نے ایئرپورٹ سے پہلے لینڈ نہ کیا نیچے تو میں نماز پڑھوں گا تیری زمین پہ بھی پڑھوں گا کم از کم وقت جو آئے جیسی پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھیں تو صحیح یہی حکم بیان ہے جہاں پر نہ تو وہ کیا کرے جیسے ایسی جگہ پہ پھنس گیا جگہ بھی نہ پاک ہے اور کپڑے بھی نہ کے اب نماز کا کیا کرے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی نماز صورت بنا لے ہاں؟ جیسے کیسے ہو سکتا ہے پڑھے اور کہے مولا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے پڑھ لی ہے ٹوٹی پھوٹی ہے نہ میرے پاس نہ وزو کے لیے کوئی پانی نہ میرے پاس کچھ اور ہے اتنا مجبور ہوں میں جیسے پڑھی جاتی ہے بغیر وضو کے میں نے پڑھ لی ہے پلیس جگہ پہ میں نے پڑھ لی ہے پلیس کپڑوں سے میں نے پڑھ لی ہے اب مولا جب میرے لیے آسانی ہوگی تو میں نماز پھر بھی پڑھ لوں گا نہیں سمجھا تو یہ عجیب صورت ہے ہم سفر میں گئے ایک مولانا صاحب ساتھ تھے وہ زیادہ تقوی تھا انہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں پورے راستے میں ایک نماز نہیں پڑی انہوں نے پورے راستے میں ایک نماز نہیں پڑی آپ کراچی جا رہے تھے اب بتائیں کتنی نمازیں آ جاتی ہیں کراچی جاتے ہوئے چوبیس گھنٹے تو پکے ہیں ہے یا نہیں چوبیس گھنٹے لگ جاتے نا ایک وقت واقعے تو دوسرے وقت میں بندہ جا کے اترتا ہے تو وہ ایک نماز ہی نہیں پڑھی کہتے ہیں جی ٹرین کو استقرار نہیں ہے میں نے کہا بھی پھر آپ رفتبارک وطالعہ کے ذکر کے بغیر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یار نماز پڑھے بغیر ہی بیٹھے ہوئے آپ جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ وہ تو پڑھیں جہاں سے جب اتریں گے تو آپ دوبارہ پڑھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا جی بہرحال یہ مسئلہ سمجھنے والا تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا اللہ تبارک و نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اگے ایک بہت بڑی اہم وجہ بیان ہو رہی ہے رقت بار کو میں تم جہاں بھی ہو حرم میں ہو عرب میں ہو دنیا میں ہو کائنات میں ہو منہ تم نے قابل کی طرف رکھنا ہے لے اللہ یقون علّہ سے علیکم حجا تاکہ تمہارے مخالفوں کو تمہارے خلاف کو حجت نہ رہے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے تمہارے خلاف باتیں نہ کریں جی دیکھو جی ادھر تو ادھر منہ کا کرنے والا پڑھ رہے تھے اب ادھر آ کے ادھر منہ کر لیا ہے یہ کیا ہو گیا بھائی میں نہ نہ سفر میں ہو ہزر میں ہو ہرم میں ہو عرب میں ہو دنیا میں کہیں بھی ہو مو تمہارا قابل کی طرف ہونا چاہیے تاکہ ان یہ لوگ ہیں ان کو کٹ ہوئی تھی ان کے پاس فرصت نہ رہے اگر پتہ کیا فرما ہے اللہ تعالی نے جو شریع حکامات پر کٹ ہویتی تھی کرتے ہیں اللہ تعالی نے اوہ کافروں میں جو منصف مزاج ہیں وہ اس طرح کی بک بک نہیں کرتے ہاں جو ان میں ظالم ہیں وہ بکواس کرنے سے بات نہیں آتے وہ بات اللہ ظالم ان میں جو ظالم ہے وہ آپ کے ساتھ کٹویتی کریں گے آپ کے خلاف باتیں بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن تم نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر اتنی بڑی بات کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں فلا تخشوہ بخشونی تم نے ان کی کوئی فکر نہیں کرنی یہ کیا کہتے ہیں تم نے یہ فکر ہی نہیں کرنی تم نے کوئی غور نہیں کرنا کوئی ڈرنا تم نے ان سے کیا کر لیں گے یہ باتیں کریں گے نا تو ظالم باتیں کرتے رہتے ہیں <سؤال> کیا کرتے رہتے ہیں <سؤال> <باتتے مگو سؤال> باتیں کرتے رہتے ہیں منہ جو ملا ان کو بولتے رہیں اپنی زبان گندی کرتے رہیں تو بخشاؤنی تم نے مجھ سے ڈرنا ہے بس <سؤال> تم نے مجھ سے ڈرنا بس ان کو دفاع تبارک نے, نے تبدیلی کی قبلے کی تبدیلی کی کعبے کی نہیں تبدیلی قبلے کی تبدیلی کی بہت بڑی حکمت بیان فرمائی اللہ تبارک وطالعہ نے ارشا فرمایا والم نعمتی علیکم میں چاہتا ہوں قبلہ تبدیل کر کے تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اللہ اللہ. <تخش> نعمت تو ہے تم پر تمہیں ایمان ملا میرے حبیب ملے والے اب اتمام نعمت بھی ہو جائے کہ کعبہ جو ہے تمہارا قبلہ بن جائے, جائے. تم نے منہ کیا ہوا اپنا بیت المقدس کی طرف اب رب کو تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلہ جو ہے یہ قبلہ ابرا ہیم السطوس کا کیونکہ اے تمہارے نبی کو بھی ابراہیم نے ہی مجھ سے مانگا تھا تمہارے لی. تمہارے نبی کو بھی جیسے آپ پیچھے پہلے پارے کے آخری حکومت پڑھ چکے ہیں رفتار کو ہوتا ہے میں تمہارے نبی کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا تمہارے لیے مجھ سے ہی مانگا تھا میں کہ اب نبی بھی تمہارا ابراہیم کا مانگا ہوا سبحان ہے اب قبلہ بھی وہی جو ابراہیم کا بنایا ہوا ہو اللہ اللہ اور ابراہیم کا ہی قبلہ ہو رب تبارک وطالر وطالر نے دو چیزیں تمہیں مل جائے نا تو فرمایا کہ اتار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر نے ارشا فرمایا والا اللہ کم تحت اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کیا پا جاؤ ہدایت پا جاؤ آگے دیکھیں جی یہ اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے رفت کو نے فرمایا مارسل تم کہ جیسا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا اب وہ قبلہ بھی تمہارا کعبہ ہو گیا اب رسول بھی وہی ہو گیا جو کعبہ کے بعد دعا مائی گئی تھی جس رسول کے لیے وہی رسول بھی تمہارے پاس آ گیا ربت بارک وطال نے فرمائی یہ نعمت اب پوری ہو گئی ہے قبلہ بھی ابراہیم والا مل گیا اور نبی بھی وہی تمہیں مل گیا اللہ اتنی بڑی نعمت ربت بارک وطال نے فرمائی ہے رب رفت بارک نے ارشا فرمایا جی دیکھیں آگے حبیب کریم علیہ صحیح السلام کی عظمت اور شان جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ آیت نمبر ایک سو انتیس میں سورہ باکرا کی آیت نمبر ایک سو انتیس میں یہ بیان ہو چکا ہے رفت بارک وطار نے ارشا فرمایا جی دیکھیں یتلو علیکم آیاتنا آتنا وہ رسور جو تم میں تشریف لائے ہیں تم پر ہماری آیت تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیت تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں تمہارا تزکیا کرتے ہیں تمہارے نفس کو پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں وہی المکم عالم تکن اور ہر وہ چیز جی تمہیں سکھاتے جو تم جانتے نہیں ہر وہ چیز جی تمہیں سکھاتے جو تم جانتے نہیں جی جو تم جانتے, جو تم جانتے, جانتے, جانتے اب یہ دیکھیں اب وہ ذرا رقو نکالیں نہ ذرا سفا آج نمبر انیس نکالے, نکالے اے سفر نمبر آج نمبر ایک سو انتیس ہے اس ل... میں کتاب یہ پہلے ہے پہلی آج میں کتاب والمت پہلے ہے ویو یہ بعد میں ہے پہلے فرمایا کتاب بھی سکھائیں حکمت بھی سکھائیں اور آخری جگہ پہ فرمایا کہ تمہارے نفس کو بھی پاک کریں اب یہ ذہن میں رہے کہ کتاب اور حکمت سکھانے کا مقصد کیا ہے کیوں سکھایا جاتا ہے کیونکہ کتاب اور حکمت کے سکھانے کا کتاب اور حکمت کی تعلیم جو ہے نا یہ ذریعہ ہے بندے کے اندر کے پاک ہونے کا یہ کیا ہے ذریعہ کے پاک ہونے کا تو ثابت کیا ہوا کہ مقصود تعلیم کتاب اور حکمت سے تزکیہ نفس ہے مقصود کیا ہے تعلیم کتاب اور حکمت سے نفس نفس ہے ہے؟ کیا اچھا یہاں پہ کیا ہوا جی اب انگلی رکھیں وہاں بھی ابھی آج نمبر ایک سو اکاون میں ربت بار کو بھائی ذکی کو تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور تمہیں حکمت سکھاتے ہیں یہاں پہ کتاب اور تعلیم اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا ذکر بعد میں ہے وہاں پہ پہلے ہے وہاں پہ تعلیم کتاب اور حکمت کا ذکر پہلے ہے اور تذکیہ کا ذکر بعد میں یہاں پہ تذکیہ کا ذکر پہلے اور تعلیم کتاب اور حکمت کا ذکر بعد میں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب کیا ہے تو یہ ذہن میں رہے ربنا وباش فیم رسولہ میں چونکہ مقام دعا تھا کیا تھا مقام دعا تھا تو مقصود کو ذکر بعد میں کیا مقصود کو ذکر بعد میں کیا تعلیم کتاب اور حک، تعلیم حکمت کا ذکر پہلے کیا اور یہاں پہ مقام اجابت ہے مقام اجابت, اجابت, اجابت, اجابت ہے رب تبارک تعلق ہے ہم نے براہم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی ہے سبحان اللہ سبحان ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے ہم نے اپنا حبیب بھیج دیا ہے اب کیا ہوا مقام ایجابت میں مقصود کا ذکر پہلے ہے اور ذریعے کا ذکر بعد میں تبارک ہوتا ہے کی. کیوں کہ اب چونکہ مقصود انہیں حاصل ہو چکا ہے حضرت ابکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما جیسے بندے تیار ہو چکے ہیں حضرت عثمان المولا علی جیسے بندے تیار ہو چکے ہیں سعد و سعید جیسے بندے تیار ہو چکے ہیں حضرت بلال جیسا بندہ ماریں کھا کے پورے جسم کو ربت بار کو بتا رہا کہ اپنے اوپر غالب کر کے وہ بندہ تیار ہو چکا ہے حضرت بلال جیسا بندہ اب ایسا تزکیا ہوا ہے بلال کا ہے جی زمین پہ کھڑا ہو کے اذان پڑتا ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے سن لیتے ہیں <سؤال> جی اب ایسا تیار ہوا ہے حضرت بلار تجکیہ ہوا حضطر رضی اللہ تعالیٰ کا چلتے جناب مکے کی گلیوں کے اندر ہیں تو حبیب کریم ان کے نالین کی آہٹ کو جنرتیوں سے سن لیتے ہیں <سؤال> جی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اب ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے تجکیہ ہو چکا رفت بارک وطالع نے اس لیے مقصود کا ذکر پہلے کر دیا اور ذریعے کا ذکر بعد میں کیا رفت بارک نے میرا حبیب تمہارے پاس آ چکا ہے اور اس نے تمہارا تذکیہ کر دیا ہے تمہارے اندر کو پاک کر دیا ہے رفت بارک وطالع نے عرشا فرمایا یہ میرے حبیب کریم علیہ صحیح اسلام آ گئے اور ہر چیز تمہیں سکھا رہے ہیں اس سے یو الم کن معلوم تکون ان کیا کہ صحابۂ کے رامل میں مزید شوق پیدا کیا جا رہا ہے اللہ مزید شوق کو پیدا کیا جا رہا ہے اور آگے کیا فرما رب تبارک و تعالیٰ نے فض قرونی از کور ہاں جی فض قرونی تو یہ کیوں فرمایا رفتبارک و تعالیٰ نے میں اب کعبہ بھی تمہارا قبلہ بن گیا ہاں؟ قبلہ بھی تمہارا وہی جو ابراہیم کا پسندیدہ ہے اور نبی بھی ہم نے وہی بھیج بھی دیا جو ابراہیم کا پسندیدہ ہے ابراہیم نے دعائی جو دعائیں مانگی تھی وہ دعائیں بھی قبول ہو گئی تزکیہ بھی تمہیں حاصل ہو گیا تعلیمی کتاب بھی ہو رہی ہے تعلیم حکمت بھی ہو رہی ہے رفت بارک و میں فض قرونی اب تم مجھے یاد بھی تو کرو نا ہاں اللہ کس پیرائے میں رب نے جائے اس پر پر کعبہ بھی تمہارا قبلہ بن گیا اب فرمایا مل گیا ان کی مانگی ہوئی دعائیں بھی ساری قبول ہو گئی تو میں فض کروں اب تم میرا ذکر کرو ذہن میں رہے ذکر کی تین صورتیں ہیں سب سے پہلا ذکر زبان سے کہاں سے زبان سے نمبر دو ذکر دل سے بندہ دل سے رب تبارک و کی جناب نعمتوں کا موترف رہے اور نمبر تین ذکر جو ہے وہ جوارے سے آزاد ہے آزاد سے بھی ذکر رب تبارک و تعالیٰ کا مطلب کیا ہے پورے جسم پر رب تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو اپنی مرضی کا کوئی کام نہ کرے جو بھی کام ہو رب کی مرضی کا ہو یہ ذہن میں رہے یہ تینوں درجوں میں سب سے پہلا درجہ جو ہے نا یہ اسی اعضا کا ہے ہے پورے سال میں ایک مہینے کے روزے ہم رکھ رہے ہیں تیرے لیے یہ شکر ہے قربانی ہم کر رہے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے یہ شکر ہے ان میں کئی سارے شکر آزا کا جو شکر ہے ان میں کئی سارے مالی شکر آ جاتے ہیں کئی بدنی شکر آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی تو جسم خرچ ہوتا ہے نا مال میں بندہ جب پیسے جمع کرتا ہے جسم خرچ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اب دیکھیں جی جو ذکر ہے نا جسم کا آزا کا ذکر ہے وہ بڑا ضروری ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ ضروری وہی ہے اب بندہ ربتبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہر بندہ اپنے آزا پر نافذ کر دے تو بتائیں جی رسول اللہ علیہ السلام کا دین نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا دن نافذ ہو جائے گا دیشتر دیشتر. جب ہر مسلمان ہی جناب چوری سے رشوت سے زنا سے ہر طرح کی حرتوں سے اپنے آپ کو باز رکھے جس طرح کی جتنی بھی بدماشیاں ہو رہی ہیں ٹھگی ہو رہی ہے قتل و غارت ہو رہی ہے چوریاں ہو رہی ہیں جو بھی معاملات آج دنیا میں آپ فساد اور خرابیاں دیکھ رہے ہیں جتنا کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ہر بندہ اپنے اوپر ذکر کو غالب کر لے ذکر رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو نافذ کر دے تو بتائیں کتنا بڑا فائدہ ہوگا اسے. کتنا بڑا انعام ہوگا رب بارک و تعالیٰ کا رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اب مزے کی بات دیکھیں حبیب کریم علیہ صحیح اسلام کی آمد پر صرف میلاد منا لینا اور چاول پکا لینا چوری کی بجلی ڈالنا یہ کوئی شو یہ کچھ شکر نہیں ہے یہ میں پکی بات کر رہا ہوں ہمارے مولوی نے زور لگایا ہوا ہے صرف محفل پر محفل کی جلسہ کی اور بس میں کہتا ہوں ہمارے مولویوں کے نام اگر کھولا جائے نا دین کے لیے صرف محفل بچتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور محفل جو ہے وہ عوام جو سنتی ہے ہے کہ نہیں عوام بیچاری سن کے جاتی ہے کان جھاڑ جاتی ہے صاحب بس یہ نہ کافی ہے یہی سمجھ آیا ہاں جو محفل کروانے والا ہوتا ہے نا اسی سے آپ پوچھ رہے ہاں یہ سنا ہے بیان کیسا ہوا تھا بندے کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑا بیان ہوا ہے کوئی بات ہیں وہ میں جس نے محفل کروائی ہے خود اس سے بندہ پوچھے ہاں جی, جی بیان کیسا, وہ کیسا تھا میں تو کام کر رہا تھا مجھے تو خود پتہ نہیں اب بتائیں جو محفل کروا رہا ہے جس کو اتنی تڑپ تھی وہ خود ہی نہیں بیٹھا اس نے خود ہی نہیں سنا تو بتائیں لوگ دوسرے بیچارے کیا سنیں گے کیا محفل کروائی پھر ہم نے کیا میلاد پڑھوایا ہم نے تو اس طرح کا حال ہو گیا ہمارا کہ رب بار کو تعالیٰ میں فض کروں از قرکم میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا ہے تعلیم کتاب ہو رہی ہے تعلیم حکمت ہو رہی ہے تمہارا تزکیا ہو رہا ہے میں ان تین چیزوں کو اپنے آپ پر نافذ کروں اپنے آپ پر نافذ کرو رب مارک و تعالیٰ میں از کور تم مجھے یاد کرو میں پھر تمہیں کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا رب بارک و تعالیٰ کا یاد کرنا کیا ہے بندہ تو یہ یاد کر رہا ہے ربت بارک وطالعہ کو رب کیسے یاد کرتا ہے میں تم مجھے یاد کر میری بات مان کے میں تجھے یاد کروں گا تم پہ نعمت کر کے سبحان اللہ, اللہ, اللہ میں تجھے صحت دوں گا دولت دوں گا مال دوں گا دنیا دوں گا دنیا کے اندر حسن کردار دوں گا تجھے اس کے بعد رب تبارک وتعالى جو ہے نا پھر بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ, اللہ رب تبارک وتعالى نے فرمایا کہ تو شکر کر میرا تو شکر کرے گا نا میں بڑھا دوں گا مزید سبحان اللہ, اللہ تعلیم کتاب تعلیم حکمت تزکیہ نفس کے تحت رب تبارک وتعالى نے کا فرمایا ان دونوں اجتوں کو جوڑ کے دیکھیں دونوں کو اکٹھے رب تبارک وتعالى نے ذکر تو مطلب اس کا یہی بنتا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے قرآن کے قریب آؤ گے نا تو میں کہ تم یہ میرے قرآن کے قریب آ کے میرے قرآن کو سیکھ کے میرا ذکر کرو گے میں تمہیں اس کی مزید فہم دے کے تمہیں یاد کروں گا میں تمہارا ذکر کروں گا اور کیا فرمایا وشکرولی ولا تقفرون اور تم میرا شکر کرتے رہو کہ تمہیں کعبہ بھی ملا ہے اور امام کعبہ حبیب کریم علیہ السلام بھی ملے ہیں وشکرولی ولا تقفرون اور تم میری نا نہ کرو میری نا نہ کرو میرا حبیب آیا تو مانو بھی حبیب کو نہ ماننا بھی بہت بڑی نا ہے یہ وہ نہ ہے جو کفر ہے یہ بولنا شکریہ جو کفر ہے تو حبیب کریم علیہ السلام کا دین بھی آ جائے ایمان بھی آ جائے بندہ مان بھی لے واقع صاحب السلام کو پھر حبیب علیہ صاحب السلام کے دین کی حکومت پسند نہ کرے تو یہ بتنا ہے کہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق